تھی میں جو بولت ہوں قلت کے علاوہ مستجوی انا اور ہی ماں پر اور اللہ اور خبریں درج کیا یادادات جس سے ضد دلارہ کی تاریخ کی ادانا دم ہے دل کی راستن کی دشتیاری اغنا بادے کی اشتیاق اور ماننا دو باتیں وقت تصدیق و تصدیق جو اپنی کو کمایا اور پورا اپنا دو داسے پیسہ کی نظر پہ ہم بار اور نہ میرا نئی خری پیسنس نا شرمی والا شرمیس شرمی ویسو रक्तितो कंकुवीय वेवयो दिजते तो परिपदे कपदाः आयदा सप्तंतो वर न न तो बेदे पर खतर पुकारता आयदे अपर्वना अकलव सप्तन सरणी अकलव सप्तन दाई कि منار کو کچھریوں سے آئیے اکراکم و جبوروں کو من کی ویلائی کو پاکم کی ویلائی کو زور مدی کریمہ دی کو پر کوائی کنی بے مڑائی کو پشیو پی کرتی ہیں اندھومنو پی کرتی بدکتہ مجرے ستاں بدکتہ مجرے ستاں کچھری مجرے ستاں بیوشاریت جناب کبرا نکھے کبرا کبرا بانتھے وہ فیس ارے دیکھو خبروں میں موجود ہے دیکھیں ذرا کہ x تا اور y منیہ اسے تک ہے اور کے یہاں تک فرض۔ یہ خبر ہے۔ یہ کو خبر ہے۔ نو پرپل کی تیار سنا اندر رہا پڑا ہے۔ ہاں وہ پوری ہو گئی۔ دی وی ار اعمال کیمال دام ایمان بندہ دیر مضبوط الدارتی دنیا کراری من آنور آمان دا چی نورتی مطلب <سؤال> مطلب <سؤال> <سؤال> چیڑ دام باس دامکر دام نئی کفر دام نکر دام نئے کفر منی سر کفر پہ مثال اور قرآن قرآن دیا قرآن سے تحریف کیوں ضروریات دی دین دی دین کوئی نہیں خبریں ضروری خبریں کی غرض ختم کیسے اتا ہے بڑی خبریں منسان کو اور ضروری ایک قوم ہر وقت نط کو نہ کہیں انسان مطلب ہاتھ کو نہوں کہ تصویروں کو اعلان نہیں بیٹھا پھر نہ تصویروں کو کبھی کو پر ٹھیک نہیں کرے گا نور بنوں دے رتنا پڑھ کو بناغاردا سزاؤ دنیا کے مسلمان کا حکام جیسے دو مال و مالمت نہیں دو اولاد رحمان سے جڑی تھی دو کتھکول بنی جیسے او با کے داسی کہ ایماندار الحم کا خبر پٹان تھا وہی کہ الحم کے نمبر کا دو طور پہ اللہ پہ تو ول اقدا سی ہے اللہ والو خلق اسا اللہ وال خلق اگین کی دین یا می تو مند پنائی بندے پنائ بندے مڑا سیم بدے اللہ پاک میں صلاح دی آما ذات ادال ان تر اللہ کو وہی کہے اللہ پاک دین کل وقتی داسی مسئلی کہ جنہیں کو پلک کرنیونہ مسئلی ملکہ یہ چنائیں دی اگنا تدیونہ مسئلی دکھو درمانے مہر گریری وہی پرور دکھانا سرے بدیل ہو رہے ہیں اللہ پاس تک دے خبری مجھے خیرات مجھے بہر وقتی داسی مسئلی جنہا زندگی جنہا خالب ہونے چوکری آمارتے ہیں جنہا زندگی بدل سے پلک کرتا ہوں داسی مسئلی جنہا زندگی جنہا زندگی خبریں यो सवारी का अक्ते आलम और सारा बुर्गह सारा अनेक फलक फड़ले धीमी मोहब्बत से अति खुदकी मीना लगता सब जानता मानो यो पदाय कि इको को करके की बरकत की किनरा बाबा हूं की बरकत पन होता है दुआ माता चिकल मस्के पने को फल बन दे अल्लाह पाक को दिखा और झलकियत بے دبول وجے کی نا پرتیبے بڑی خوب معلوماتاں اور خاص طور جو ہا کو نہ مہون پا دی دل